پیر، چھے رجب سن چودہ سو سترہ ہجری کو ہونے والے اس واغ کا نام حقوق میت ہے حقوق میت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی میت کی خبر سن کر یا جنازہ دیکھ کر یا نماز جنازہ پڑھ کر یا سن کر اپنی موت کو یاد کیا جائے اس کو حقِ میت کہہ لیں یا حق موت کہہ لیں موت کا یہ ایک حق ہے کہ جب موت کی خبر سننے میں آئے کسی پر دیکھنے میں آئے تو اپنی موت کو یاد کی یاد کریں فتح الحو فتبی کسی بھی جانے والے کی خبر سننے میں آئے تو اس یقین کو تازہ کر لو یقین تو پہلے ہی سے ہے ہر شخص اپنی موت کا یقین ہے مگر اس یقین کے مطابق حامل نہیں کرتا ہے بھولا ہوا ہے دنیا کی لذتوں میں لگ کر اپنی موت کو بھولا ہوا ہے ادھر توجہ نہیں ہے کسی جانے والے کی خبر جب سنیں تو پہلے سے جو یقین ہے اور معاملہ ایسے کر رہے ہو گویا کہ نہ مرنے کا یقین ہے جو صحیح بات ہے کہ مرنے کا یقین ہے اس یقین کو تازہ کر لیا کرو یہ یقین تازہ کر لیا کریں ان سبیلا سبھی جس طرف یہ میت جا رہا ہے ہمیں بھی اسی راستے پر جانا ہے آج وہ گیا کل ہم بھی جانے والے ہیں کل کی بات تو ایسے استقبال کے لیے کہہ دیتے ہیں آج وہ گیا ہو سکتا ہے کہ آج ہی اسی لمحے میں ہم بھی چلے جائیں <کل, بھی، کل تک بھی دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے حضرت مولانا محمد دار العلوم دیوبند میں میرے استاد تھے بہت بڑے عالم شیخ الادب و الفیق رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ ویسیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آپ کی اہلیہ یا والدہ کا انتقال ہوا مجھے صحیح یاد نہیں کہ کس کا قصہ ہے آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا یا والدہ کا میں نے تعزیت کا خط لکھا اس کے جواب میں یہ لکھا انہوں نے کہ ایسے سبین کا معنی دنیا میں حوادث دنیا میں جو حادثے پیش آتے ہیں اس قسم کے رنج و غم کے ایسے زبانِ دردنگیز ہونے کی بجائے عبرت آموز ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کے مرنے پر درد ہو تکلیف ہو صدبہ ہو اس کی بجائے سے عبرت حاصل کی جائے صدمہ تو اس چیز پر ہو کہ جو نہ ہونے والی بات کوئی ہو گئی جس سے بچنے کا امکان بھی ہو اور اگر ہونے والا کام ہو گیا تو اس پر صدمہ کرنا یہ تو بڑی حماقت ہے یہ کام تو ہونے ہی والا ہے آج نہیں ہوا کل ہوگا ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا تبکے کب تک بچتے رہو گے یہ تو ہو کر کے رہنا ہے ہوگا یقیناً ہوگا اس پر صدمے کی کیا بات ہے یہ دردنگیز ہونے کی بجائے عبرت آموز ان سے عبرت حاصل کی جائے کہ دنیا مسافر خانہ ہے ویقون ویقن آخرت ہے آج ایک اپنے وطن چلا گیا ہم بھی کسی دن اپنے وطن جائیں گے اس کی تیاری کی جائے یہ لکھنے کے بعد وہی شعر لکھا جو میں نے ابتداء میں پڑھا ہے وہ ادھر سمجھ تبھی حری کنگ فتح ان سبیلا سبیل ہو فت ضبی کسی جانے والے کی خبر سننے میں آئے تو اس یقین کا استحار کر لیا کرو دل میں اتارنے کی کوشش کرو اس حقیقت کو کہ جس راستے پر یہ چلا گیا ہم بھی اسی راستے پر جانے والے ہیں آخرت کی تیاری کی یہ غفلتوں کے تالے دلوں سے ہٹائیے ہر وقت آخرت کا استعدار رہے حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی کس خط سے مجھے تو ایک بہت بڑی عبرت یہ ہوئی کہ ایسی تسلی کی باتیں تو دوسرے لوگ کرتے ہیں نا اہل معیت کہاں دوسرے لوگ تسلی کی باتیں کریں کہ کوئی بات نہیں ہے وہ جانے والا تو چلا گیا کوئی بات نہیں ہے ہم بھی جائیں گے مگر وہ جن پر یہ تکلیف گزری ہے وہ ایسی تسلی کی باتیں مجھے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو فکر آخرت اور حقیقت نگاہ حقیقت بین عطا فرما دیں تو جن کو تسلی کی ضرورت تھی دوسرے لوگ ایسے مضمون ان کی طرف لکھیں وہ خود دوسروں کی طرف ایسے مضمون لکھ رہے ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ پہلے زمانے میں تعزیت ناموں کا جواب لکھنے کا دستور نہیں تھا ہونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ اہل میت جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ تو عموماً ایک ہی ہوتا ہے بڑا ذمہ دار اگر وہ تعزیت کے خطوط کا جواب لکھنے بیٹھے تو تعزیت کے خط لکھنے والے تو بیسوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بھی ہوتے وہ کس کس کا جواب لکھے گا سب کے جوابات لکھے تو پیسے کا خرچ بھی وقت کا صرف بھی اور اتنی محنت بھی اس لیے تعزیت کے خط کا جواب لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی اب کچھ معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں چونکہ حماقت بڑھ رہی ہے تو اس لیے حماقت کا ایک نیا شعبہ یہ بھی ہے کہ تعزیت کے خط کا جواب لکھیں مجھے اس کا پتہ یوں چلا ہے کہ بعض لوگ کسی رسالے میں دے دیتے ہیں کہ تعزیت کے خط بہت آ رہے ہیں اور ہم کس کس کا جواب لکھیں چلیے سب کی طرح سے یہ مضمون جو شائع کر رہا ہوں اس سب کے جواب کے لیے سب یہ شائع کر رہا ہوں تو تجھے شائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے تازیت کرنے والے پر حق تھا اس نے اپنا حق ادا کر دیا تو آپ اب خاموش رہیں اس کا جواب لکھنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی باوجود کہ اس زمانے میں تعزیت کے خط کا جواب لکھنے کا دستور نہ شرعن تھا نہ ہے اب تک اور نہ ہی عقل تھا نہ ہی دنیا میں اس کا دستور تھا مگر حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی نے میرے تعزیت کے خط کا یہ جواب بھی لکھا اور جواب ایسا لکھا کہ بجائے اس کے کہ میری طرف سے تعزیت گویا ہو رہی وہ مجھے تعزیت کر رہے ہیں مجھے عبرت کے اسباق دے رہے ہیں ہارون الرشید رحم اللہ تعالی کے ایک صاحب زادے تارے کے دنیا تھے چھوڑ چھاڑ کر بالکل الگ تھلگ رہتے تھے اللہ تعالی کے عبادت میں مشغول رہتے تھے ان کے بھی دو شعر ہیں بعدها محمول ارے دوست دنیا کی نعمتوں میں لگ کر فریب نہیں کھا جانا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھانے والے لوگ کون ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں یہ قصہ بہت عام ہے کہ دنیا کی لذتیں دیکھ دیکھ کر موت کو بھول جاتے ہیں اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار اس پر تمبی فرمائی ہے لاغ لا يہ نون ثكيلا ہے تاکید کے لیے اللہ تعالی بہت تاکید سے فرماتے ہیں دیکھو ہوشیار رہو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے ایسے معنی نہیں ہے کہ دھوکے میں نہ ڈالے بلکہ اس کے ساتھ ہرگز بھی لگا ہوا ہے دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے ہوشیار رہو ہوشیار دو چیزیں انسان کو فریب میں ڈالتی ہیں دنیا کی زندگی اور دوسرا شیطان اور شیطان کا مرشد بھی ہے انسان کا اپنا نفس یہ شیطان کا استاد ہے اگر شیطان کو اس کا نفس گمراہ نہ کرتا تو شیطان کے در سے گمراہ ہو جاتا وہ شیطان کو بھی مارا تو اس کے نفس نے مارا اس لیے لا غن نقم حیات دنیا وہ دراصل نفس ہی کی شرارت کی طرف اشارہ اس میں کہ نفس بہت شریر ہے دنیا کی لذتوں کا ایسا عاشق ہے کہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے ہر وقت وہ گیا وہ گیا وہ گیا کتنے عبرت کے نمونے کتنے کتنے رات دن رات دن مگر دنیا کی رنگ و نے تجھے اندھا کر دیا ہے تجھے کچھ نظر نہیں آتا پھر بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ گو ایسے مرنا نہیں ہے اپنے بارے میں کبھی موت کی سوچتا ہی نہیں ہے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس کو اپنی موت یاد نہیں آتی اس لیے ان نے فرمایا یا صاخبی تو نمی دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں ان کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ منعم کے ساتھ محبت پیدا ہو جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ محبت پیدا ہو اس کے زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں نافرمانی سے بچیں ان نعمتوں کا اصل تقاضا تو یہ ہے مگر دل ایسے سیاح ہو گئے کہ جو چیزیں محبت بڑھانے کی تھیں وہ چیزیں اصل منائم سے نفرت پیدا کر رہی ہیں اور دنیا فانی کی محبت بڑھا رہی ہیں الٹا اثر ہو رہا ہے ریورس گیر لگ گیا ہے اس کو دل سیاہ ہو گئے ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم شرم شرم سے ڈوب کر مر جائے کیسی کیسی نعمتیں پھر اس کی نافرمانی اس من کے ساتھ محبت بڑھانے کے نسخے مگر یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا کی دیتے ہیں یہ زیادہ نافرمانی کرتا ہے اتنی زیادہ بغاوت کرتا ہے یا صاحب لا تر بن فلعمرین فد وعیم و تیری عمر ہی ختم ہو جائے گی تو نعمتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ تو آخری بات ہے جب تو مر جائے گا نعمتیں ختم ہو جائیں گی ہو سکتا ہے کہ تیرے مرنے سے پہلے ہی کوئی ببال آ جائے اور یہ نعمتیں ختم ہو جائیں پہلے ہی مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں اور نہیں تو مرنے پر تو ختم ہوگا ہی سب کچھ قبر کی طرف کوئی جنازہ اٹھا کر جب چلیں تو یہ سوچتے جایا کر اسی دن میرا بھی جنازہ نکلنے والا ہے یہ بات ساتھ ساتھ سوچتے جایا آج اس کا جنازہ ہے کر ہمارا بھی جنازہ نکلنے والا اس کے لیے کیا فوج اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گن تو نہ زیارت قبور فلانہ فضور پہلے کسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے روکا تھا لوگ تو زیارت کا مطلب سمجھ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی بزرگ کی قبر کی جا کر زیارت کرنا اس کو مزار کہتے ہیں مزار کہتے ہیں زیارت فلاں جگہ پر زیارت ہے یا زیارت گاہ ہے یا کہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں یعنی قبر کی زیارت کے لیے وہاں جا کر شرک بیدار وغیرہ کرتے ہیں عربی میں زیارت کے معنی ہیں دیکھنا قبرستان جانے سے قبروں کو دیکھنے سے پہلے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کوئی حکمت ہوگی کہ قبرستان نہ جایا کریں لوگ اس کے بعد فرمایا کہ اب وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اب میں حکم دیتا ہوں قبروں میں جایا کرو قبرستان میں قبروں کو دیکھا کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان کو ان کی زیارت کیا کرو یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ قبرستانوں میں جایا کرو عام قبرستان میں جایا کرو قبروں کو دیکھا کرو فرمایا میں نے اس کا حکم کیوں دیا ہے اس لیے کہ انحطرا قبر کو دیکھیں گے تو دیکھنے والے کو اپنی موت یاد آئے گی کہ کسی دن میں بھی اسی قبر میں ہوں گا کوئی دن تھا کہ یہ بھی اس قبر سے باہر تھا کوئی دن تھا کہ یہ اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا تھا والدین خوشیاں منا رہے تھے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور خوشیاں منا منا کر اللہ کی خوب نافرمانی کر رہے تھے حالانکہ نعمت کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے تباہ کرنا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں دیتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا تو اور زیادہ نافرمانی کرتے ہیں پھر کوئی دن تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے کسی دن اس کی شادی ہوئی تھی اور ایک سالے اور سالیاں بیس کچھ نہ پوچھئے دولا میاں دولا میاں دلہا میاں وہ ہو رہا تھا اور ادھر دلہن دلہن دلہن کتنے مزے اور کتنے کر و فر کے ساتھ شادیاں ہو رہی تھیں سالیاں آ کر اوپر گر رہی تھیں بن کر اور یہ بھی سالیوں کا ہنس ہنس کر خوب خوب استقبال کر رہا تھا ہاں ہاں آ جا آدھی ہاں کوئی بات نہیں ہے آجا تشریف لائیے یہ مزے یہ سارے لیتا رہا ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے سب مزے لیتا رہا ہے آج سے پوچھیے کہاں گئیں وہ سالیاں کہاں گئے ساری لوکائی ایک طرف جوورو کا بھائی ایک طرف یہ مسئل سنی ہوگی ساری لوکائی ایک طرف جوورو کا بھائی ایک طرف سالہ کچھ نہ کہیے سالہ جب سالے کا اتنا اونچا مقام ہے تو سالی کو تو پھر اور بھی کچھ نہ کہیے چلیے قصہ بھی سن لیجئے جن کو ہدایت ہو جاتی ہے عبرت کے لیے ان کے قصے سنا کریں یاد رکھا کریں موقع پر استعمال کیا کریں ایک عالم نہیں بلکہ عامی شخص عامی عالم ہونے سے کچھ نہیں بنتا ہے جب تک کہ مسلمان نہیں بنتے ظاہری عالم بنے یا نہ بنے مسلمان بن جائے کام تو اس سے چلے گا کہ مسلمان بن جائے جس کا قصہ بتانے لگا ہوں وہ کوئی عالم نہیں تھے اللہ کا بندہ نیک مسلمان بندہ تھا ان کی شادی ہوئی سالی بان ٹھن کر یہ سوچ کر کہ یہ بھی آدھی بیوی بی ہے تو دور سے اچھلتی ہوئی بھاگتی ہوئی اور کیا کچھ دل میں امنگن لیتی ہوئی اچھلتی کودرتی دور سے بھائی بھائی بھائی ایسے کرے بہت ہوئی آ رہی ہے کہ جیسے وہ جلدی سے کھڑا ہو کر استقبال کرے گا ہاں ہاں آئیے آئیے کیسے مزہ آ جائیں پھر وہ بھی ہنسیں گے ہم بھی ہنسیں گے پھر مزے لیں گے پھر کیسی کیسی را لیں ٹبک آئیں گے یہ تھا مسلمان مولوی تو نہیں تھا مسلمان تھا دور سے دیکھا کہ بھاگی چلی آ رہی ہے تو دوری سے للکار کر کہا خبردار اگر آگے آئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا یہ ایک ہی جملہ کہا وہ کیسا کہ ایٹ اب بم جیسے وہ بھائی بھائی کرتی ہوئی اچھلتی کودتی ہوئی ایسی اچھلتی کودتی آ رہی ہوگی جیسے فون پر وہ آ رہی تھی جس پر کوئی ولی اللہ چڑھا ہوا تھا مقصد کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں کہ فون پر کسی نے کہا اس پر ولی اللہ چڑھ گیا ہے تو وہ اچھلتی کودتی فون پر آباد آ رہی تھی گاتی ہوئی اچھلتی کودتی ہوئی جیسے ناچ رہی ہو ایسے آ رہی تھی تو اس پر ولی اللہ چڑھ گیا ہے ایسے یہ بھی اچھل ہوتی آ رہی تھی دور سے تو جہاں سے اس نے آواز سنی بھائی بھائی بھائی تو اس نے وہی سے خوب ڈانٹ کر کا خبردار آگے پاؤں بڑھایا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا چلی گیا واپس وہ جا کر اپنی ابا سے کہتی ہے اے میں تو گئی تھی بھائی سے ملے تو بھائی نے مجھے ڈانٹ دیا اب معلوم نہیں کوئی دیوس تھا یا کیسا تھا اب معلوم نہیں اس نے کیا جواب دیا دیوس نہ ہوتا تو پہلے سے اس کو اپنی بیٹیوں کو سمجھاتا کہ اس سے پردہ ہے مت جانا دیوس ہی ہوگا ابا اب تو دیوس تھا مگر اس کو دیکھیے ابا کو داماد کیسا مل گیا اللہ تعالیٰ نے داماد اچھا عطا فرما دیے اللہ تعالیٰ سب کو ایسے داماد عطا فرما دیں کہ سالم سوار ہونے لگے تو دور سے اس کو ڈانٹ دیں اور قصوں میں قصہ یاد آ گیا ہے. شاید وہ صاحب قصہ یہاں کہیں ہوں ان کی جب شادی ہوئی تو ساس بڑی آگے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے یہ چومنے کے لیے چومتی بھی ہیں سانسیں چومتی ہیں نا داماد کو چومتی نہیں ہے چومتی ہیں آپ کو چوما تھا <laughs> شادی ہوئی تو ساس نام بھی دیکھیے کیسے یہ شیخان کے بندے اتنے ہوشیار ہیں کہ نام ہی رشتوں کے ایسے رکھتے بڑے مزیدار جیسے دیور کا نام ہے دیور دیور کے معنی دوسرا شوہر ویسے نہ بنے یہ نہ بنے نام ہی سن کر پتہ چل جائے کہ یہ بھی شوہر ہے اس کا تو شوہر کہاں چھوڑے دیور کے معنی دوسرا شوہر ایک بھائی کی شادی ہو گئی تو وہ عورت بھی اور اسی طریقے سے وہ جو جس کی شادی ہے وہ بھی یا دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ہی اس کا شوہر ہے جتنے بھائی ہیں سارے ہی شوہر ہیں ایک ہی شادی ہوگی سب کی ہو سب دیور بن گئے دیور کے معنی کے اس لفظ کے معنی یاد رکھیں دوسروں کو بتایا کریں اس کے معنی ہیں دوسرا شوہر یہ ہندی زبان کا لفظ ہے تو جو برائی اور جو گناہ کرنا ہوتا ہے پہلے اس کے لیے نام بڑا عجیب منتخب کرتے ہیں ساس کے لیے کیا کہتے ہیں خوش دامن ایسی کہتے ہیں نا خوش دامن سنا ہے کبھی خوش دامن سبحان اللہ خوش دامن کہیں تو بس وہ آدھے سے زیادہ بزا تو اسی میں لیتے رہتے ہیں جو اس کے خوش دامن ہے خوش دامن واہ سبحان اللہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم زلف ہم ضلعف کا اردو میں عام نام کیا ہے ساڑو ساڑو ساڑو میں تو کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا تو اس سے مزے لینے کے لیے بدکاریاں کرنے کے لیے نام رکھ دیا ہم زلف یعنی ایک عورت کی ایک ظلف ایک کے ہاتھ میں اسی کی دوسری زلف دوسرے کے ہاتھ میں دونوں استعمال کرے یہ دونوں ہم زلف بنے ہوئے ہیں اس کا عورت کو کیا کہتے ہیں سالیار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو دو دو عورتیں جو ہوتی ہیں نا دو مردوں کے گھر میں تو ایک کی وہ کیا لگتی ہے وہ اس کے دوسرے کی کیا لگتی ہے سالیاں لگتی ہیں کیا لگیں وہ ارے ان کی اور ان کی شادی ہو جائے تو ان کی بیوی آپ کی کیا لگے گی اور آپ کی بیوی ان کی کیا لگے گی بھی نہیں لگ سالیہ جھانی دونوں دونوں نہیں ہیں، ایسے ہی دو ہیں ایک زرف اس کے ہاتھ میں دوسری کی ایک بکری کا کان اس کے ہاتھ میں دوسری بکری کا کان دوسرے کے ہاتھ میں وہ دونوں آپس میں معلوم نہیں کیا لگی خیر لگے نہ لگے اس نے تو اپنے جو ہے نا کام چلانے والا اس نے تو بنا ہی لیا یہ ہم آپس میں تو ہیں ساڑو مگر اس کی بیوی اس کی کیا لگی اور اس کی بیوی اس کی کیا لگی لگے یا نہ لگے ان کو تو کام چلانے سے بتا لگا یہ ہے وہ کس پر قصہ ہو رہا تھا ہاں ہاں وہ قصہ ایک جگہ کا بتا رہا تھا کہ ایک یہیں دار سے تعلق رکھنے والے وہ لنگڑی پارٹی کے صدر ہیں تو ایک جہاں پارٹی بنی تھی کسی زمانے میں اس کا نام میں نے رکھ دیا تھا لنگڑی پارٹی اور اس کے صدر جو ہیں تو وہ ان کا قصہ بتا رہا ہوں لنگڑی پارٹی کے صدر سے رکنی پارٹی تھی وہ تین صرف اس کے تین رکن تھے ایک ان میں سے جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت میں شاید آج تو آپ ان کو بتا دیجیے گا صدر صاحب کا قصہ ان کی شادی ہوئی تو خوش دامن وہ پہلے سے بہت خوش ہو رہی تھی لیکن خوش دامن بن گئی خوش دامن وہ بھاگی بھاگی چلی آ رہی ہے اس کو دامات کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے یا چومنے کے لیے اس نے جب دیکھا کہ بڑی چلی آ رہی ہے بڑی خوشی میں دن دن آتی ہوئی خوشیاں مناتی ہوئی تو دور سے کہہ دیا خبردار اگر اپنی بیٹی کو مجھ پر حرام کرنا ہے تو آگے بڑھو ورنہ وہیں رہو مطلب سمجھ گئے اپنی بیٹی کو مجھ پر اگر حرام کرنا چاہتی ہو تو آگے آ جاؤ اور اگر بیٹی کو بسانا چاہتی ہو میرے گھر میں تو وہیں رہو میرے قریب مت آنا یا تو تجھے کرنٹ لگ جائے گا یا مجھے لگ جائے گا یا دونوں کو لگ جائے گا دونوں میں سے کسی ایک کو کرنٹ لگا تو بیوی ہمیشہ کے لیے ہارا ہوں سمجھ رہے ہیں جس میں دین ہوتا ہے اس میں عقل بھی ہوتی ہے جس میں دین نہیں ہوتا اس میں عقل نہیں ہوتی یہ رشتہ ایسا ہے کہ ذرا سا کرنٹ لگا ساس نے داماد کو ہاتھ لگایا یا داماد نے ساس کو ہاتھ لگایا دونوں میں سے کسی ایک میں شہبت پیدا ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی بی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اب ہزاروں عیلے کرنے کفارے فارغ دے دیں اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت قیامتک رہی ہی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہارا ہوں اور یہ کرنٹ لگنا انسان کی اختیار کی بات نہیں ہے کہ کتنا بڑا ولی اللہ ہو کتنا بڑا بزرگ ہو کیسا ہی صالح ہو مگر یہ ہے کہ یہ تو قدرتی بات ہے اگر اس اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو کرنٹ تو لگے گا اور اگر دونوں جانے مقنس ہیں خنساں ہیں مقنص کو بھی لگتا ہے خنسا ہے شاید خنسا کو بھی لگ جائے نہ بھی لگے تو چلیے اگر مرد اور عورت ہیں تو ان کو تو لگے گا کرنٹ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جہاں ایک ہمارے یہاں تھے اس میں پی آئی ایم میں, میں سالق شخص تھے وہ اذان یہاں دیا کرتے تھے اور اذان کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ وہ اتنا بلند سمجھتے تھے کہ اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کون ہیں تو یہ نہیں کہتے تھے کہ پی آئی اے میں چیف نیویگیٹر ہوں یہ کہتے تھے دار الفتاح کا معذین ہوں یوں تعارف کراتے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ ایئر ہوسٹس جو ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے دور رہو دور میرے قریب سے مت گزرنا وہ کہ پوچھتے کیوں تو یہ کہہ رہے میرے اندر کرنٹ ہے لگ جائے گا اس لیے دور رہو مجھ سے کرنٹ لگ جائے گا ان کو سمجھاتے رہتے تھے ہدایت کرتے رہتے تھے کرنٹ ہے لگ جائے گا جو میرے قریب آئے گی دور رہو یہ جو, جو لوگ نہیں روکتے ہیں ان کو سب کچھ آئن تو ہے مگر وہ مزے ختم یہ نہیں روکتے ہیں ان کو سب کچھ تو ہے مگر پھر وہ مزے ختم ہو جائیں گے نا تو ایسا کام یہ یہ سمجھتا ہے کہ حماقت ہے ایسی حماقت کروں ہی کیوں کہ جس سے میرا مزہ جاتا رہے اس کو تو مزے سے مطلب ہے آگے کا وہ حرام ہوتا رہے حلال ہوتا رہے کرنٹ لگتا رہے جو کچھ بھی ہے اس کو تو وہ بلی اور بلے کا قصہ ہے یہ یہ تو اپنے مزے میں مست ہے جس میں بھی مزہ آ جائے بس وہ چاہیے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر جایا کرو اور کس نیت سے جایا کرو اس نیت سے کہ کل ہم بھی اس قبر میں ہوں گے اپنی عاقبت کو بنانے کی فکر کیا کریں دنیا کی حوث کو لگام دینے کی فکر کیا کریں اس نیت سے قبرستان جایا کریں وہاں جا کر جو الفاظ ہیں جن کی ترقین فرمائی گئی ہے قبرستان میں جا کر آپ کیا کہیں اس میں الفاظ بھی ایسے ہی ہیں جا کر پہلے تو کہیں السلام یا اہل القبور یا یا دار قوم مؤمنین سلام کہیں جا کر اس میں سوچ رہے ہیں کہ آج ہم ان کو سلام کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم قبر میں ہوں گے دوسروں لوگ باہر سے آئیں گے تو ہم کو سلام کہیں گے ایک وقت ہم پر بھی آنے والا ہے سر آپ لوگ چلے گئے ہم بھی پہنچنے والے ہیں جہاں آپ چلے گئے ہیں ہم بھی وہاں پہنچنے ہی والے ہیں بس ابھی آئے ابھی آئے جب یہ الفاظ کہے گا کچھ تو دل پر اثر ہوگا کہ ہم یہاں آنے والے ہیں تو آنے کی تیاری کیا کی ہے قبر یا جہنم کا گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے کس چیز میں آپ جانے والے ہیں مرنے کی بات جنت کے باغ میں یا جہنم کے گڑے میں کہاں جانے والے ہیں سوچ کر اپنے اعمال کی اصلاح کی ہے وہ مسئلہ تو سمجھ گئے درمیان میں رہ نہ جائے وہ خسر اور بہو اور داماد اور ساس یہ رشتہ نہیں چھونا چاہیے ایک ہاتھ دوسرے کے جسم سے کہیں بھی کبھی بھی ہرگز نہ لگے اگر ایسی احتیاط نہیں کریں گے تو شیطان اور نفس ایسے تباہ کریں گے پھر آپ شرم کے مارے چھپاتے رہیں گے اور یہ کہ قصہ ختم ہو چکا ہوگا عمر برزنا اور بدکاری ہوتی رہے گی بات سمجھ میں آگئی گئی آپ لوگوں کی ساسیں آپ لوگوں کو پیار لیتی ہیں نا چومتی اومتی ہیں ایسے کرتی ہیں شاید آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ کی پوچھ رہا ہوں شادی ہو گئی نہیں ہوئی ہے ہوشیار رہے ہیں. اچھا ہوا آپ نے سن لیا وہ ساس بھاگی بھاگی آئے گی آپ کو چومنے کے لیے یا وہ ہاتھ واتھ یہاں پھر کے لیے وہ سب لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ یعنی ان کے دل تو للچا رہا ہے کہ چومے مگر یہ کیا سن رہے ہیں مجھ سے تو پریشان ہو رہے میں جب بیان کرتا ہوں تو لوگوں کے چہروں سے تاثرات بھی تو کچھ معلوم کرتا ہوں نا تو تأثرات ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ ارے ارے سانس چومتی تو کتنا مزہ آ جاتا اگر یہ بیچاری وہ کیا کرے ادھر مسئلہ یہ سن رہے ہیں اور ادھر مزہ تو اس میں آئے گا سانس کی محبت کچھ نہ کہیے کیا بنا دیتی ہے خسر بہو کو کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہاتھ لگ جائے اور جہاں کہیں خسر صاحب کا ہاتھ بہو کو لگا یا ایسی بہانے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ذرا میرے پاؤں دبا دو تھکا ہوا ہوں اور اس نے پاؤںوں کو ہاتھ لگایا بہو نے دونوں جانے میں سے کہیں لگیا کرنٹ اور ہمیشہ کے لیے ہراط ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے پھر کہہ دوں خسر اور بہو اور خوش دامن اور داماد یہ جی کبھی اقتدان ایک دوسرے کو ہاتھ ہرگز نہ لگائیں دور کھڑے کھڑے مزے لیتے رہیں گناہ تو اس کا بھی ہوگا مگر یہ کہ حرام تو نہیں ہوگی نا ہاتھ لڑگانے سے بالکل حرام ہو جاتے ہیں یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی تدارک بھی نہیں ہو سکتا پہلے سے ہوشیار رہیں اگر عقل نہیں تھی تو اب عقل سیکھ لیں اللہ تعالیٰ اتنی عقل عطا فرما دیں قبرستان میں جا کر جو الفاظ کہے جاتے ہیں ان پر بتا رہا ہوں تم لنا سال و نل اثر آپ لوگ چلے گئے ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں دوسرے الفاظ بھی ہیں قد یاتیم میں اولاد ازواجکم ب تو خود یہ الفاظ بھی کہا کریں اہل قبور سے جا کر یوں خطاب کریں کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو گئیں تمہاری اولاد یتیم ہو گئی تمہارے مال وارثوں نے تقسیم کر لیے یہ ان کو بتایا کریں وہاں جا کر اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مردے تو سنتے نہیں ہیں اور آپ جا کر ایسی خواہ خواہ کرتے رہتے ہیں اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کہتے ہیں آپ جا کر سلام کہتے ہیں نا اگر مردے سنتے نہیں تو سلام کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب بعض محدثین نے تو یہ دیا ہے کہ صرف سلام سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ سلام ان کو سنانا مقصود ہی نہیں ہے وہ خود کو سنانا مقصود ہے جو زیارت کے لیے گیا ہے جتنے الفاظ کہتا ہے میت کو سنانا مقصود ہی نہیں ہے مقصود یہ کہ خود سنے کچھ عبرت حاصل کرے یہ مقصد ہے چلیے اگر سلام سن لیا اپنے سنا دیا تو آگے کے الفاظ ان کو سنا سنا کر پریشان کیوں کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے اگر کوئی نیک نہیں ہے جو چلا گیا ہے اگر نیک نہیں ہے وہ پہلی پریشان ہے آپ جا کر اس کو اور زیادہ پریشان کریں تیری بیوی بیوہ ہو گئی یا اس نے دوسرا شہر کر لیا تیری تیری اولاد یتیم ہو گئی تیرا مال سب نے تقسیم کر لیا تو وہ تو اور زیادہ پریشان ہوگا آپ اس کو تسلی دینے جا رہے ہیں پریشان کرنے جا رہے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ ان کو سنانا مقصود نہیں وہ سنتے منتے نہیں ہیں مقصد یہ ہے کہ اپنے کو سناؤ خود کو سناؤ کبھی کسی روز تو اس قبر میں ہوگا تیری بیوی خود اپنے نفس سے کہو تیری بیوی بیوہ ہوگی تیری اولاد یتیم ہوگی تیرا مال جس پر مر رہا ہے مال پر مر رہا ہے مر رہا ہے رات دن وہ تیرے کام نہیں آئے گا وہ مال تو وارثوں کو بارشوں کو پہنچے گا وہ لے جائیں گے تیرا مال تو یہ ہے کہ تو نے ایک وقت میں دو روٹی کھا لی اور ایک دن میں ایک جوڑا کپڑوں کا پہن لیا بس یہ ہے تیرا مال اور تیرا کون سا ہے باقی تو, تو مر جائے گا سارے وارث لے جائیں گے دو روٹی کوئی تین کھا لیتا ہوگا اور کیا ہے اپنے کام تو یہی آتا ہے یہ سے زیادہ بھی کچھ آتا ہے کپڑوں کا ایک جوڑا جو بدن پر ہے وہ تو اس کے استعمال میں ہے ایک وقت میں جتنی روٹی کھاتا ہے وہ اس کے استعمال میں ہے دوسرے وقت کی روٹی کی حاجت نہیں شاید اس سے پہلے مر جائے تو جو چیز اس کی حاجت کی ہے وہ ایک وقت کی روٹی ہے اور جو لباس اس کی حاجت کا ہے وہ ایک نماز کے وقت کا یا جو وقت گزرا اس وقت میں جو اس کے بدن پر لباس ہے وہ ہے اس کی حاجت کا اور جب تک یہ دھونے کے قابل ہوگا اس سے پہلے اگر مر گیا تو دوسرے جوڑے کی ضرورت کہاں رہی وہ تو اس کی حاجت سے زیادہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی میرا مال میرا مال میرے کارخانے میری تجارتیں میری بلڈنگیں اور میری یہ چیز میری یہ چیز حالانکہ اس کا تیرا مال تو وہ ہے جو توں نے کھا لیا یا پہن لیا تیرا وہ ہے اور یا پھر یہ ہے کہ کہیں آگے بھیج دیا وطن بنانے کے لیے جہاد میں لگا دیا یا اور کسی سادہ کا جاریاں میں لگا دیا یا کسی مسکین کی مدد کر دی تیرہ مال تو وہ ہے باقی تیرہ مال کہاں ہے وہ تو بارش مرنے کے منتظر رہتے ہیں وہ دعا اور ختم بھی کراتے رہتے ہوں کے جلدی سے مر جائے تو مال ہمیں مل جائے وہ تو تیرا ہے ہی نہیں وہ تو بارشوں کا ہے قبرستان جا کر یہ سبق دیے گئے ہیں ایک دن تو وہاں پہنچنا ہے قبر میں اترنا ہے یہ ساری کی ساری جتنی بھی حیبہ ساتھ ہیں وہ سب یہیں رہ جائیں گی کل حیبہ سے اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب ملک روس اور کیا سر زمین کوس ہے اگر مجسر ہو تو کیا عشرت کیجے زندگی اس طرف آواز طبلو ادھر سودائے کوس ہے صبح سے تا شام چلتا ہوں میں گلگوں کا دور شب ہوئی تو ماہرونوں سے کنارو بوس ہے حوث یوں سمجھا رہی تھی ایسے ایسے مزے لیا کرو مزے تھوڑے دن کی زندگی ہے کچھ مزے لے لو خوب خوب مزے لیا کرو طرح طرح کی حرکتیں بدماشیاں سمجھا رہی تھی اور دل میں خیالات پیدا کر رہی تھی بس خوب مزے لو خوب مزے لو سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں تو جو قیدی آز کا محبوس ہے اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی تو عبرت بولی عبرت دیکھو خبردار وہ تو پہلے تو تقریر کی حواس نے اب میں تجھے سمجھاتی ہوں ذرا بیٹھ کر آرام سے سنو سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے خیالی تماشے تو تو نے بہت سوچ لیے کہ ایسے کروں گا ایسے کروں گا ایسے کروں گا شیخ چیلے کی طرح بہت کچھ سوچ لیا تو میں کہ حقیقی تماشا تجھے دکھاتی ہوں ذرا میرے ساتھ چلو لے گئی اک بار گی گر غریبان کی طرف جس جگہ جانے تمنا سوترا مایوس ہے عبرت مجھے پکڑ کر قبرستان لے گئی چلو ذرا تھوڑا سا تماشا دکھاؤ مرقدیں دو تین دکھلا گر لگی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کہ کا اوس ہے دو تین قبریں دکھائیں اور کہ یہ سکندر کی قبر ہے یہ دارا کی ہے یہ کہ اوس کی ہے سکندر دارا تو سب جانتے ہیں ایسے ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے کہکہ اوس کے نام سے بادشاہوں کی قبریں دکھائیں بڑے, بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں آپ بھی ہی بادشاہوں کی قبریں دیکھنا چاہیں تو لاہور چلے جائیں وہاں بڑے بڑے مغلیہ بادشاہوں کی قبریں ہیں لاہور میں مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کئی کا اوس ہے پوچھ تو ان سے کہ جا ہو دنیا سے آج کچھ بھی ان کے ساتھ غیرض حسر تو افسوس ہے مولوی لوگ لفظ صحیح کر لیں بہت سے لوگ اس کو حشمت کہتے ہیں نام رکھتے ہیں حشمت علی حشمت علی ارے حشمت تو ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے یہ حشمت ہونی چاہیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تو یہ حشمت عالی ہیں وہ سب کو چھوڑ کر چوتھے درجی پر حشمت عالی چلیے تو حشمت عالی ہے تو کچھ جوہر تو دکھا علی کو بدرام تو نہ کر جہاد میں جا کر کوئی جوہر دکھا پتہ چلے کہ واقعت حشمت عالی ہے یا غربۂ عالی ہے کیا ہے تو نام رکھ رہے تھے حشمت علی اور وہ لڑکے مارے گھر سے نکلتے نہیں ہیں اور وہ دھوتی کی دھلائی بھی پھر ان کو دینا پڑے گی کبھی نام حشمت حیشمت یہ لفظ حشمت نہیں ہے حشمت ہے کہا کہ ان سے پوچھو ذرا کہ تیری جو دنیا میں حشمت اور دبدبا اور روب اور سلطنت اور سی قبول اور تیری جو توتی بول رہا تھا توتی بول رہا تھا یہ قسن ایسے کہہ رہا ہوں علماء سمجھ گئے ہوں گے دوسرے بھی سمجھے نہ سمجھیں کوئی بات نہیں تیرا تیرا تو تیرا پوتی تیرا توتی بول رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ پوتی فارسی میں مدکر اور منڈس دونوں کو پوتی کہتے ہیں تو تیرا پوتی بول رہا تھا جس کو یہ کہیں گے کہ تیرا پوتا بول رہا تھا تو اردو والوں نے طوطی تو برقرار رکھا پھر اس کو سیغ معنس کے استعمال کرتے کہتے فلان کی طوطی بول رہی ہے ایسے کہتے ہیں نا اردو میں فلان کی طوطی بول رہی ہے یہ جب الفاظ کو نقل کرتے ہیں تو اس میں قالعتی کر دیتے ہیں تیرا توقی دنیا میں بول رہا تھا اور آج بتا کے کیا ہوا کس حال میں ہے مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کہ کا اوس ہے پوچھ تو ان سے کہ جا ہو فشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر حسرت و افسوس ہے کچھ اور برت حاصل کیا کریں دوسروں کی موت کو دیکھ کر سن کر اپنی موت کو یاد کیا کریں سعید موضا بغیر نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر سن کر اپنی اصلاح کرے نیک بخت وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا میں ایک جنازے پر میں گزرا اور حسرت سے کہا میں بھی مل لے اگر یہ اور جیتا ایک دن بولی مایوسی ارے ناداں جبا جاتی ہے موت ایک دم بھی زندگی مشکل ہے کیسا ایک تھا پھر وقت نہیں ملے گا اس سے پہلے پہلے اپنے حالات کو سدھار لیں وقت آیا ہوا ٹرے گا نہیں اللہ تعالیٰ برتھ کی آنکھیں آتا ہو اور اس کو ایک بات اور کہ آج کل دل سیاہ ہو گئے حقائق دلوں سے مس ہو گئے اس میں تو ہونا چاہیے شوق وطن شوق وطن تو وہ تو آج اس کا تو کہیں نام بھی نہیں ہے کوئی شوق وطن بتائے گا تو لوگ اس کو اہم وقت کہیں گے تو چلیے شوق وطن نہیں تو خوف وطن ہی کر لیجئے کہیں آگے پہنچنا ہے اس کا خوف آ جائے کہ جنت کی طرف کوئی اقدام جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس کا خوف آ جائے یہ بھی آ جائے تو غنیمت ہے کچھ تو انسان سدھر جائے اور جو تاہیمانوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو خوف وطن نہیں ہوتا شوق وطن ہوتا ہے وہ تو شوق میں رہتے ہیں کہ کب جائیں گے کب جائیں گے کب جائیں گے خوش بے قطعی و روز گاری کہ یار برخور دوسلی یار وہ بہت کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس سفر سے گزر کر واپن پہنچ جائیں گے کیسا ہی اچھا وقت ہوگا وہ تو اس کی تمنا کرتے رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں فمن ہوم قدا نمن ہوم میں بدل تبدیلا انہوں نے اپنے اللہ سے عہد کر رکھا ہے جو مر گئے تیری تیری اطاعت پر جو مر گئے ان نے اپنا عہد پورا کر لیا اور ہم بھی انشاء اللہ تعالی آخر دم تک پورا کریں گے قائم رہیں گے وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ آخر دم تک جو کچھ بھی ہوگا تیری رضا کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اپنی مادت فرمائے نفس شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے وبارک و سلیم البرک محمد ہی اجمہ ہوئی اسی موضوع پر حضرت والا کی ایک اور کیسٹ بھی ہے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 چھبیس رجب سن چودہ سو پندرہ ہجری کو اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے فقی العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مدد العالی کا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 سات رجب سن چودہ سو سترہ یہ بیان چل رہا تھا کہ دنیا کی نعمتوں کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک ذرا سی نیت کر لینے سے كئی فائدے ہوتے ہیں اس سے معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت محبت اطاعت میں ترقی ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہ کہ ان نعمتوں کے استعمال میں مزہ آتا ہے بہت زیادہ مزہ آتا ہے فرماتے ہیں کہ صاحب معرفت عارف عارف جس کو اللہ تعالیٰ کی معارفت حاصل ہو جائے وہ سیدھی سادی غذا کھاتا ہے دال روٹی وغیرہ اس کو اس میں غیر عارف اگر قور میں وغیرہ کھائے تو اس عارف کو دال میں اس کے قور میں سے زیادہ مزہ آتا ہے اس کو لطف زیادہ آتا ہے مزہ زیادہ آتا ہے اس کی وجہیں دو ہیں ایک تو یہ کہ اس کی نظر ان نعمتوں میں جن نعمتوں کو یہ استعمال کر رہا ہے اس کی نظر و فکر میں ان نعمتوں کے اس کے سامنے آنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قریش میں کیا کیا ہے ساری تفصیل اس کے سامنے ہوتی ہے میرے اللہ نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے یہ نعمتیں میرے لیے بھیجی ہیں ان چیزوں کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اسی قدر شکر نعمت اور ادھر توجہ زیادہ ہوگی اس کے استعمال میں مزہ اور لذت زیادہ ہوگی دوسرے بات یہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے محبوب کی طرف سے ہیں محبوب کی طرف سے تو جو چیز بھی مل جائے وہ بھی محبوب ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں غرب الحبیب ذبیب محبوب کی تو مار بھی کشمش ہے محبوب مارے تو آشق. اس پر اتنا خوش ہوتا ہے گوح کہ اس کو کشمش کھلا رہا ایک شخص کی بیوی ان کی پٹائی کرتی تھی اپنے شوہر کی پٹائی کرتی تھی مجلس میں ایک شخص نے میرے پاس شکایت کی کہ یہ دیکھیے ایسا آدمی ہے کہ اس کی بیوی اس کی پٹائی کرتی ہے دوسرے بولے پھر کیا ہوا ضرب الحبیب ذبیب کوئی بات نہیں ہے وہ محبوبہ پٹائی کر رہی ہے تو اس کو تو مزہ آتا ہوگا جب محبوب کی پٹائی بھی کشمش ہے تو محبوب کی جو اصل کشمش ہے اس میں کتنا مزہ آئے گا اس کی پٹائی میں مزہ آتا ہے تو وہ کشمش کھلائے تو کتنا مزہ آئے گا اس لیے عارف کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے میں غیر عارف کی بجائے کئی گنا زیادہ مزہ آتا ہے عبرتمان علیہ السلام علیہ السلام کہنا اس لیے جائز ہے کہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے راج قول غالباً یہی ہے کہ نبی ہیں اس لیے کہتے ہیں حضرت سل... حضرت لقمان علیہ السلام آپ کا قصہ ہے کہ آپ پہلے غلام تھے مگر اگر واقع غلام تھے تو پھر آزاد ہو گئے ہوں گے غلامی جس پر غلامی کا دور گزرا ہو وہ شان نبوت کے بظاہر تو خلاف معلوم ہوتا ہے البتہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا پہلے غلام ہوگا مالک نے آزاد کر دیا ہوگا پھر اس کو نبی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا یہ <coughs> <coughs> غلام تھے یا کسی کے ملازم نوکر کہہ لیں ملازمت کر رہے تھے جن کی ملازمت کر رہے تھے وہ ذمہ دار تھے ان کا باغ تھا فصلیں تھیں زرعی زمین ان کے مالک ایک بار باغ میں آئے اور ان سے یہ کہا کہ مجھے ککڑی کھلاؤ سبزیاں ککڑی وغیرہ ایسے پھل لگے ہوئے تھے تو یہ کہا کہ مجھے ککڑی کھلاؤ یہ ککڑی لے کر گئے تو مالک نے یہ کہا کہ بعض ککڑیاں کڑوی بھی ہوتی ہیں پہلے تھوڑی سی آپ خود کھائیں اس کے بعد مجھے دیں انہوں نے کھائی حضرت لقمان علیہ السلام نے کھائی تو ایسے مزے سے کھا رہے ہیں جیسے بہت ہی مزے دار چٹخارے لے لے کر کھا رہے ہیں بہت سب مالک نے سمجھا کہ میٹھی ہے پھر وہ مالک نے کھائی تو بہت سخت کڑوی تھی ان سے کہا کہ یہ کیا قصہ آپ تو ایسے کھا رہے تھے کہ بہت میٹھی ہے یہ تو بہت سخت کڑوی ہے انہوں نے فرمایا کہ جس مالک نے ہمیشہ ہمیشہ مجھے مٹھائیاں کھلائی ہیں ہمیشہ مٹھائیاں کھلاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا محبوب میرا مالک طرح طرح کی نعمتیں طرح طرح کی لذتیں ہمیشہ ہمیشہ مٹھائیاں کھلاتا رہتا ہے اگر ککڑی طرح سی کڑبی مل گئی تو منہ بناتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے جہاں اللہ کی نعمتیں میٹھی میٹھی استعمال کر رہے ہوں اگر ذرا سی کوئی خلاف طبع بھی آ گئی تو اس کو بھی میٹھی سمجھ کر کھا جاؤ یہ حال ہوتا ہے عارف کا ان کو ہدیہ محبوب میں مزہ آتا ہے دنیا میں اس کا تجربہ ہے کوئی کسی کو ہدیہ دے تو اس حدیہ میں مزہ کس مقدار میں آتا ہے دینے والے کے ساتھ جتنی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس حدیے میں اس کو لذت زیادہ آئے گی یہ تو دوست کا دیا ہوا حدیہ ہے دوستی کے آثار اور سمارا